دل کا آیات اللہ یہ ہیں اللہ کی باتیں اللہ کی آیات نت ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں ہم آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں علیکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بالحق سچائی کے ساتھ یہ جو بالحق کا لفظ یہاں لائے ہیں نا چونکہ ساری تاریخ ہے پیچھے تو تاریخی طور پہ قرآن کا یہ بیان اس سے بائبل کے بیان ٹکراتے ہیں وہاں پہ کچھ اور چیزیں اس لیے بالحق کا لفظ لائیں کہ اہل کتاب اور تاریخ والے اس میں کچھ شک نہ کریں یہ بالکل سچائی کی باتیں ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں ہم نے آپ پہ نازل کی نازل ہو رہا ہے اللہ کا کلام اور نازل کرنے والے اللہ اور جس پہ آ رہے ہستی پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ درمیان میں کہاں سے آ سکتا ہے وہ ان کلامن اور بلا شک و شبہ اللہ کے مرسلین میں سے رسولوں میں سے آپ ہیں یعنی جیسے اور رسول تھے علیہ مسلاۃ والسلام جھوٹ کا معاملہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا تھا ایسے ہی آپ جو کچھ کہتے ہیں یہ سچ ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے ان چیزوں